الحمد لله رب العالمين والصلاه على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين باب اسم الصدقات صدقات کو تقسیم کرنے کا بیان یا بات صدقات کن لوگوں کو دینا چاہیے اور کیا اس کی تقسیم ہونے چاہیے اس سے متعلق کچھ حدیثیں یہاں پیش کی جائیں گی ان ابی سعید خدری ربی اللہ تعالی عنہ قال کالا رسول الله صلی لا تحل الصدقة في صلی الله علیہ مسكين سد منہا فد منہا غنی وا احمد باب داود وبنجہ و حدیث و صاحب ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اور زکوٰۃ مالدار کے لیے حلال نہیں ہے مگر پانچ قسم کے مالدار ہیں جن کے لیے زکات اور صدقہ لینا جائز ہے نمبر ایک جو صدقہ اور زکوات اصولی کرنے پر مقرر کیا گیا ہو حکومت نے جس کو زکوٰۃ کی وصولی پر لگایا ہو تو وہ اپنی تنخواہ اس میں سے لے سکتا ہے جیسا کہ آیت میں بھی ہے انما الصدقات صدقات الفقرا المساکین ولاحہ صدقات الفقرا المساکین وساکین ولعاملین علیہ جو لوگ صدقہ اور زکوٰۃ اصولی کرنے پر حاصل کرنے پر جمع کرنے پر مقرر ہیں ان کو تنخواہ زکوٰۃ کے مال میں سے دی جا سکتی ہے نمبر دو یا کسی نے زکوٰۃ یا صدقے کے مال کو خرید لیا ہو کسی سے فقیر سے یا جس کے اوپر صدقہ کیا گیا ہو اس سے خرید لیا ہو تو اس کے لیے بھی جائز ہے کیونکہ اس نے اس کو آہ, مال سے پیسے سے خریدا ہے نمبر تین او غارمن یا اسی طرح سے جو قرض دار ہو اور اس قرضدار میں دو تین طرح کے لوگ اور بھی آ سکتے ہیں ایک وہ شخص بھی آ سکتا ہے جس نے کسی اپنے ذمے کوئی مال لے لیا ہو اپنے ذمے میں کسی کا قرض لے لیا ہو یا اسی طرح سے دو آدمیوں کے درمیان صلح صفائی کے تعلق سے اس نے ضمانت لے لی ہو یا کسی کو قرض دلانے میں ضمانت لے لی ہو اور ضمانت لینے کے بعد پھر اس کے پاس ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کو بھی صدقے اور زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا اور وہ بھی مانگ سکتا ہے مثال کے طور پر کوئی فوت ہوا اور فوت ہونے والے شخص پر بہت سارا قرض تھا اب اس کے پاس وراثت میں سے اتنا مال نہیں تھا کہ وہ ادائیگی کر سکے اور اس کے رشتے داروں میں سے بھی کوئی اس طرح نہیں تھا تو کسی نے اپنے ذمہ لے لیا قرضدار نے قرض طلب کیا کہ ہاں بھائی یہ فوت ہو گیا آدمی اس کا قرض کون دے گا تو کسی نے کہا کہ بھائی میرے ذمہ ہے میں ادا کروں گا اور پھر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہو سکا جس سے وہ اس کا قرض ادا کر سکے تو اس کو بھی وہ بھی لے سکتا ہے وہ بھی زکات کا مال لے سکتا ہے اسی طرح سے قرضدار بھی لے سکتا ہے مالدار تو تھا اور کسی وجہ سے اس کو قرض لینا پڑا اب وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے جیسے قرآن میں ہے والغارمین کے قرضدار کو بھی سطح کا مال زکات کا مال دیا جا سکتا ہے او اوغازن فی سبیل اللہ تیسرا شخص سے چوتھا شخص سے وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو جہاد کرنے جا رہا ہو جہاد کر رہا ہو تو اس کو بھی زکات کے مال سے اس کے لیے اسلحہ وغیرہ خرید سکتے ہو یہ اس کے لیے بھی گرچہ وہ مالدار ہے لیکن اب وہ جا رہا ہے تو آپ زکات کے مال سے اس کے لیے گھوڑا اور سواری اور زیادے وغیرہ خرید کر کے آپ دے سکتے ہیں انتظام کر سکتے ہیں اس کے لیے اسی طرح سے او مسکین یا کسی مسکین کو زکات کا مال دیا گیا پھر اس مسکین نے کسی مالدار کو ہدیے میں دے دیا کسی مسکین پر زکات کا مال خرچ کیا گیا اس مشکین نے اس مال کو بطور ہدیہ کسی کو دے دیا کسی مالدار کو دے دیا تو اس مالدار کے لیے ہاں وہ زکوات کھانا جائز ہے اس لیے کہ وہ اس کے لیے زکات نہیں ہے وہ اس کے لیے ہدیہ ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرائی تھی کہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گیا معاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رہا سے کچھ کھانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ کچھ تو نہیں ہے لیکن بریرہ نے کچھ چیز جو ہے گوشتے تھا یا کوئی چیز تھی وہ صدقے میں بھیجا ہے وہ ہدیے میں بھیجا ہے تو وہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے آؤ بریرہ کے لیے وہ صدقہ ہے اور ہمارے لیے صداقت اللہ بریرہ ولا ہدیہ اور ہمارے لیے کیا ہے ہدیہ ہے تو اس طرح سے زکات کا مال اگر کسی مسکین نے کسی مالدار کو ہدیے میں دے دیا کوئی دوست تھا اس کو اس کو دے دیا کوئی پڑوسی تھا مسکین پڑوسی کے یہاں کوئی چیز جو ہے آئی جو ہے اس نے جو ہے پڑوسی کا خیال کرتے ہوئے مالدار پڑوسی کے تو ہاں تھوڑا ہدیے میں بھیج دیا تو پڑوسی کے لیے بھی وہ کھانا جائز ہے پھل کی پھلوں کی ایک ٹوکری کہیں سے اس کے پاس جو ہے ستے میں اور ہدیے میں زکات کے طور پر آئی ہاں اور اس نے کیا کہتے ہیں اپنے مالدار پڑوسی کے ہاتھ تھوڑا سا ایک ٹوکری چھوٹی سی یا ایک برتن بھر کر کے بھیج دیا تو اس کے لیے بھی جائز ہے تو یہ پانچ طرح کے لوگ ہیں ہاں, جو مالدار ہونے کے باوجود بھی زکات اور صدقہ کھا سکتے ہیں ان کی جو حالت بیان کی گئی ہے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی گئی جو ان کی حالت ہے حبی صحیح وان اوبئی بلاہیاری أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقبي مكتسب رواه أحمد وقواه أبو داود والنسي والحديث صحيح حضرت عدی بن عبد اللہ اوبید بن عدی ابن خیار یہ تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان سے دو آدمیوں نے بیان کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے رجولینی حداہ دو آدمیوں نے ان سے حدیث بیان کی اپنا واقعہ بیان کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو یہ دو آدمی کون ہوں گے آ? صحابی ہوں گے بیان کرنے والے کون ہیں تابعی ہیں نام ان کا ذکر نہیں اگر حدیث میں اس طرح سے کہیں اگر آئے کہ رجل من اصحاب صابن صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی نے بیان کیا نام اس کا نہ ذکر کرے کوئی تابعی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس لیے کہ صحابی کے سلسلے میں اس کے نام کا نامعلوم ہونا یہ حدیث کو ضعیف ہاں نہیں کرتا ہے لیکن اگر کوئی تابعی ایسا ہو کہ تابعی سے کوئی دوسرا آدمی روایت کرے حدنی من, اطبعات من, اطبعات تابعین یا من کے تابعین میں سے ایک آدمی نے حدیث بیان کی ان ابی حرضی اللہ تعالیٰ ہو ابو حرض اللہ تعالیٰ سے تو یہ اس تابعی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا کہ کون ہے کیا نام تھا کہ والد کا کیا نام تھا کس سے اس نے حدیث پڑھی اور کس سے اس نے جو ہے حدیث بیان کی اس کے اساتذہ کون ہے شاگرد کون ہے یہ سب معلومات فراہم ہونی ضروری ہے تب حدیث صحیح ہوگی ورنہ حدیث کیا ہوگی ضعیف ہو جائے گی کیوں اس لیے کہ اس, اس میں ایک راوی ایسا ہے جو مجہول ہے مجہول کس راوی کو کہتے ہیں हा? جس کے نام کے بارے میں نہ پتہ ہو یا جو ہے صرف کیا کہتے ہیں ایک حدیث روایت کرنے والا ہو تو اس طرح سے اس کی حدیث نہیں لی جائے گی یا ضعیف ہوگی اس طرح کے راویوں کی حدیث لیکن اگر صحابہ میں سے کسی کا نام اس طرح سے آ جائے یا کسی صحابی کا نام نہ ہو لیکن یہ ہو کہ ہاں یہ صحابی تھے تو ان کی حدیث کو صحیح قبول مال لیا جائے گا اور حدیث صحیح ہوگی ضعیف نہیں ہوگی تو ان دونوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صدقہ کا زکات کا زکات کے مال کا سوال کرنے کے لیے زکات کا مال زکات کا پیسہ مانگنے کے لیے آئے پیسہ یا جو بھی زکات کی چیزیں رہی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوپر نیچے دیکھا فقل البسر اپنی نگاہ اوپر نیچے ان کو دیکھ کر کے دوڑائی تو فرا جلدین ان دونوں کو طاقتور پایا طاقتور پایا کہ لوگ تو اپنی زبان میں بولتے ہیں ہٹے کٹتے ہیں ہاں تو دونوں کو ہٹے کٹے پایا طاقتور پایا یعنی وہ کما سکتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ چاہو تو میں تم کو دے دیتا ہوں اگر نہیں مانتے ہو تو میں دے دوں گا تم کو زکات میں سے لیکن زکات میں مالدار کا کوئی حصہ نہیں ہے مالدار کے لیے زکات نہیں ہے اور نہیں اس ایسے طاقتور شخص کا کوئی حصہ ہے جو کما سکتا ہو ولا نے کبھی یہ کمانے والے طاقتور شخص کے لیے بھی زکات کے بارے میں کوئی حصہ نہیں دیکھیں اسلام نے بالکل ہر پہلو کو سامنے رکھا ہے سماج کے ہر طرح کے لوگوں کا خیال کیا ہے جہاں زکات پر ستات پر دینے پر اور خرچ کرنے پر ابھارا ہے وہیں مانگنے کی مدمت بھی کی ہے کن لوگوں کے لیے جو بلا وجے مانگتے ہیں اور اسی طرح سے مالدار کے لیے بھی اور اسی طرح سے جو کما سکتے ہیں اور پچھلے درسے میں بتایا تھا کہ ایک صاحب یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے کہاں کہ کمبل یا کوئی ایسی چیز تھی یا پیالہ تھا کچھ تو کھا کے لے آؤ فروخت کیا تھا ہے کوئی اس کو خریدنے والا کسی نے کہا ایک دینار دوسرے نے کہا ایک درہم یا دینار دوسرے نے کہا کہ دوسرے سعودی نے کہا کہ ہم اس کو دو دینار میں خریدیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو دینار ہیں لو ایک دینار سے اپنے گھر میں غلہ اور راشن لا کر کے ڈال دو اور ایک دینار سے کہا بازار سے جا کر کے کلاڑی لے آؤ نبی صلی اللہ وسلم جب وہ کلاہڑی لے کے آیا تو نبی صلی اللہ وسلم نے اس میں اپنے ہاتھوں سے بیٹ لگایا بیٹ یعنی جو پکڑنے والی لکڑی ہوتی ہے اس میں اس <سؤال> کو لگایا اور کہا جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لا کر کے بیچو ایک ہفتے بعد ملاقات کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا کہ جاؤ لے جاؤ زکات کا مال ہے تو لے جاؤ ہاں دینے, دینے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اپنا مال کس کو دے رہا ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں مسجد میں بھی یہاں بھی وہاں بھی آ, اچھے خاصے رہتے ہیں جو ہاتھ پھیلاتے ہیں مانگتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے کما سکتے ہیں کر سکتے ہیں ہاں ہم مالی کر سکتے ہیں پلی کا کام کر سکتے ہیں بوجھ اٹھا سکتے ہیں محنت کر سکتے ہیں آ, کسی کے یہاں دکان پر کہیں بھی ڈھونڈے تو کام مل جائے گا مزدوری کر سکتے ہیں لیکن اب عادت بن گئی ہے کاہلی آ گئی سستی آ گئی ہے مانگنا اپنا شیار بنا لیا ہے تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے اور ایسے لوگوں کو نصیحت کرنا چاہیے باقاعدہ سمجھانا چاہیے جی یہ <coughs> حدیث بھی صحیح قبيش طبني مخارقني لهلالي رضي الله تعالى قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل, ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قراما من عيش ورجل أصابته فاقت حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه لقد أصابت فلانا فاقت حلت له المسألة حتى يصيب قباما من عيشه فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سختة رواه مسلم وأبو داود وغيره قبيصة بالمخارق هلالي رضي الله تعالى عنه فرماته نبي صلى الله عليه وسلم نشاهد فرمها کہ مانگنا جائز نہیں ہے مگر تین لوگوں میں سے کسی ایک کے لیے تین طرح کے لوگوں کے لیے پہلے پانچ طرح کے لوگوں کے لیے بتایا اور یہ تین طرح کے اور لوگ ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی شامل ہو اس میں نمبر ایک ایسا آدمی جس نے اپنے اوپر کوئی ضمانت لے لی ہو ایسا آدمی جو جس نے اپنے اوپر کوئی زمانت لے لی ہو جس نے سیلا ہاں جس میں اپنے اوپر کوئی ضمانت لے لی ہو हा? کوئی ضمانت لے لی ہو کیا فلاح کا قرض ہے میں اپنے ذمے لیتا ہوں یا کسی کے درمیان سلاح صفائی کی, کی وجہ سے کسی نے لے لیا یا کسی کو قرض دلانے میں اپنے ذمے لے لیا کہ بھائی اگر جو ہے فلاح نہیں دیں گے تو میں دوں گا اور اتفاق سے وہ نہیں دے پائے فقیر ہو گیا کچھ کسی وجہ سے تو کسی نے اپنے ذمے لے لیا تو ایسے جائز ہے مانگنا یہاں تک کہ وہ جتنی ذمہ داری لی ہے اس کو وہ حاصل کر لے پھر وہ رک جائے جتنی ذمہ داری انہوں نے لے لی, لی ہے اتنا مال آ گیا پاس میں تو ایسا نہیں کہ اب جو ہے اس کے پیچھے جو ہے ہاں مانگ ہی رہے ہیں کہ بھائی فلاں کی ذمہ داری لے لی, لی تھی میں نے ضمانت لے لی, لی تھی اور جو ہے میری مدد کرو اور دو سب لوگ اب ایک سال گزر گیا دو سال گزر گیا ہاں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے جتنی ذمہ داری لی تھی مال اتنا آ گیا یوم سکھ رک جائے ٹھہر جائے رک جائے پھر نہ مانگے اب جائز نہیں اس کے لیے مانگنا لیکن کتنے لوگ جو ہے وہ آڑ بنا کر کے مانگتے رہتے ہیں اسی طرح سے کوئی ایسا آدمی جس کے اوپر کوئی آفت آ گئی جس آفت کی وجہ سے اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا باغ تھا اچھا خاصا ہاں ٹھنڈی اتنی پڑی کہ پورا پورے باغ میں پھل جو ہے پورے خراب ہو گئے ہاں بارش اتنی شدید طوفان آیا کہ جو ہے کھیتی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی پورا سارا دار و مدار کھیتی پر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو کسی کی دکان جو ہے آگ لگ گئی یا چوری ہو گئی ڈکیتی ہو گئی اب وہ بچارہ جو ہے روڈ پر آ گیا ہاں وہ فقیر ہو گیا اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا تو ایسے شخص کے لیے بھی مانگنا ضروری ہے مانگنا جائز ہے لیکن کتنا جتنے سے اس کا گزر ہو سکے ہاں مناشن ہاں اس کی گزارے کے لیے جتنا اس کے پاس ہو جائے اتنا مانگ لے بس غنی کی تعریف اہل علم نے کی ہے کیا کی ہے بتا جس کے پاس ایک دن کا راشن ایک دن کی خوراک جس کے پاس ہو وہ غنی ہے آج ایسا کوئی کوئی فقیر اور مسکین ملے گا آج یہاں تو فقیروں کی موت ہوتی ہے تو کئی کئی ہزار اور کئی کئی لاکھ ان کے بدڑڑیوں سے ملتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشاد فرمایا ملکان فی صرف محافن سی ودنی وہ لہو کو تو یوم حیضت لہو دنیا بے حدافی رہا بند کر جس کے پاس ایک دن کی روزی ہو کیا ہو ایک دن کا کھانا جس کے گھر میں ہو اور اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ ہو خوف کی حالت میں نہ ہو فل گھر ہو. کسی طرح کا خوف دشمن کا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا کی اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ ہو معافن فی بدنی اور جسمانی اعتبار سے صحت مند ہو اس کے پاس ایک دن کا کی خوراک ہو کھانا ہو تو اس کے لیے پوری دنیا اس کے اکٹھا کر کے اس کو دے دی گئی پوری دنیا کی نعمتیں گویا کہ اس کے پاس ہے کل کا کس کو معلوم اور کل کا کیا بھروسہ سمجھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جس کے مال پر کوئی مصیبت آفت آ گئی ہو ناگہانی کوئی اچانک مصیبت آ گئی ہو تو اس کے لیے بھی مانگنا جائز تین طرح کے لوگ ہو گئے اور تیسرا ش... دو طرح کے لوگ ہو گئے تیسرا وہ شخص ہے سے... ہاں... جو فاقے کی حالت میں ہو کچھ نہ ہو کھانے کے لیے اس کے پاس اور اس کی قوم کے تین لوگ گواہی دیں کہ ہاں بھائی آدمی فاقے سے گزارا کر رہا ہے تو اس کے لیے اتنا مانگنا جائز ہے جس سے وہ گزر بسر کر سکے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے گزارا کر سکے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا آدمی ہاتھ پھیلا تو سال بھر کے لیے مانگ لے سال بھر کے لیے مانگنے کا وہ نہیں کہ موقع آیا ہے موسم آیا ہے تو سال بھر کے لیے جمع کر لے تب تو غنی ہو جائے گا ہم؟ ضرورت بھر ضرورت بھر مانگے اور پھر کوشش کرے محنت کرے تجارت کرے بزنس کرے ہاتھ پاؤں مارے ٹھیک ہے فما سوا ہنل مسلط یا کبیس و سخت اے قبیصہ ان تین شخصوں کے علاوہ اور بھی جو حدیث میں اور آئے ہیں جن کا ذکر ہے ان کے علاوہ مانگنا حرام ہے اور جو مانگتا ہے ان میں سے نہیں ہے وہ حرام مال کھاتا ہے صحیح مسلم کی روایت لا. ہے تو so اور دینے والو کو خیال کرنا چاہیے اور دینے والو کو بھی سوچنا چاہیے وآل عبد المتلیب من ربیعت بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقہ لا تنبغي لآل محمد انما هي اوساق الناس وفی ربایہ وانہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عبد المطلب بن ربیا بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا کہ صدقہ زکوٰۃ اور صدقہ محمد کے لیے اور آل محمد کے لیے یہ حلال نہیں ہے محمد کے لیے حلال نہیں ہے اور ایک روایت میں ہے نہ محمد کے آل کے لیے خاندان والوں کے لیے اہل بیگ کے لیے حلال ہے کیونکہ یہ کیا ہے اوساخ الناس لوگوں کا میل کچل ہے مال کی زکات جب نکالی جاتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے میل کچل جب, جب وہ اس کو نکال دیتے ہیں تو مال پاکو صاف ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ نبوت اور رسالت خاندان نبوت اور خاندان رسالت کے لیے یہ تکریم ہے اور ان کے لیے احترام ہے اور ان کی شرافت کا خیال کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد اور آل محمد کے لیے اہل بیت کے لیے صدقہ جائز زکوٰۃ جائز نہیں ہے تو یہاں پر ایک مسئلہ آپ لوگ پوچھیں گے کہ اپنے ہندوستان پاکستان وغیرہ میں جو سید خاندان ہے اس کا کیا حکم ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے یا ان کے لیے جائز ہے مانگنا کہ جائز نہیں ہے تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا خاندان ہو جو سید کہلاتا ہو اور اس کے پاس تحقیقی طور پر تحقیق کے ساتھ اس کا شجرا اور اس کا نسب نامہ محفوظ ہو اور شجرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک عال بیت تک عال علی آل جعفر عال عقیل عالیہ عباس ان سب تک پہنچتا ہو تو اس کے لیے زکات جائز نہیں ہے صدقہ جائز نہیں اور جس کا نہ پہنچتا ہو جھوٹ موٹ ہو ہاں بہت سارے لوگ ہیں اب تعجب کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہاں سعودی عرب میں مکہ مدینہ میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ بہت کم ملتے ہیں لیکن ہمارے ہندوستان پاکستان, پاکستان میں ماشاءاللہ اللہ سادات کی بھرمار ہے سب لوگ سید ہیں ہاں؟ سب لوگ اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل لگائے ہوئے ہیں سید تو دیکھیے نسبت اگر غلط کر رہے ہیں تو یہ بھی حرام منع ہے کہ جو ہے اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف کر رہے ہیں اور یہ نسبت صحیح نہیں باپ دادا بہت پہلے ہندوستان میں جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے تو اب وہ کیسے پہنچ جائیں گے تو اس لیے جو ہے جس کا نصب نا نامہ صحیح طور پر پہنچتا ہو ٹھیک ہے اس کے لیے زکوۃ اور صدقہ جائز نہیں ایسے لوگوں کو ہدیہ دینا چاہیے ایسے لوگوں کو ہدیہ دینا چاہیے اور ہدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا احترام کرنا چاہیے ہاں اور لیکن جس کا نصب نامہ محفوظ نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں ہدیہ دینے میں کوئی حرج ارے سجزک دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وعن بن رضی اللہ تعالی قال تو انا و عثمان عرفانہ وعثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ عاطہ بن المطلب من خم سے ترکتنا و نہنو وہ منزلت ان واحدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نما بن المکلی بنشے واحد الر بخاری ایک موقع سے جب کہ خیبر فتح ہوا تو بالغنیمت تقسیم کرنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے لیے خون سے نکالا جاتا ہے کیا نکالا جاتا ہے نکالا جاتا تھا خنس یعنی مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے پانچواں حصہ نکال دیا جاتا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں لے کر کے آ, اس کو پھر جو ہے غریبوں مسکینوں اپنے خاندان میں سب کو تقسیم کرتے تھے تو اس طرح کا خمس جب خیبر کا آیا تو جور ابن متعین رضی اللہ تعالیٰ علو کہ فرماتے ہیں کہ میں اور عثمان بن عفان دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بنی مطلب کو تو آپ نے دیا بنی مختلف کو تو آپ نے دیا اور ہم اور بنو مطلب برابر برابر ہیں آپ نے ان کو دیا اور ہم کو نہیں دیا یعنی ہم بھی آپ کے گھر ہی کے لوگ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پہلے سمجھ لیجئے کہ جبیر بن مقیم یہ نوفل نوفل بن عبد مناف کے خاندان کے تھے عبد مناف اوپر سمجھئے دادا سمجھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا عبد مناف عبد مناف کے بیٹے نوفل نوفل کے بیٹے خاندان کے لوگ جو ہیں یہ جور بن متیم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوا وغیرہ, وغیرہ تھے تو ایک خاندان یہ ہوا نوفل کے بیٹے یہ عبد مناف کے بیٹے نوفل پھر ان کا خاندان ان بیٹوں کے یہ خاندان ہو گیا نوفل کے دوسرے بیٹے تھے عبد شمس جن کے خاندان سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیان ہو تھے تو یہ ایک خاندان ہو گیا عبد مناف کا عبد مناف کے بیٹوں کا نوفل کے تیسرے بیٹے تھے مطلب مطلب جن کے خاندان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نوفل کے بیٹے جو ہیں وہ ایک ہاشم تھے تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تو یہ گویا کہ عبد مناف کے چار بیٹے ہوئے تو چار خاندان ہو گیا تو بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے اور یہ آپس میں ان کا زمانہ جاہلیت میں اور اسلام میں دونوں میں کافی رابطہ اور کافی مطلب تعاون آپس میں ہوتا تھا اور نوفل کا خاندان اور عبد شمس کا خاندان یہ اس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہا کرتے تھے تو یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بن مطعم یہ دونوں آئے اور فرمایا کہ آپ نے ان کو دیا ہے وہ آپ کے خاندان کے تھے اور ہم بھی تو ہم بھی تو اسی دادا کی خاند... اسی دادا کے بیٹوں بیٹوں کے بیٹے ہیں انہی کی اولاد ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بنو مطلف کو دیا ہم کو محروم رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم یہ دونوں ایک ہیں کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ ایک تھے اور بعد میں بھی ایک تھے اس لیے ان کو ہم نے دیا اور آپ لوگوں کو چونکہ تعلق کو نہیں رہا ہے اس لیے ہم نے آپ کو نہیں دیا گویا کے دور کے ہو گئے آپ سمجھ گئے نا اس لیے کہ یہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل قربا نبی صلی اللہ اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خاندان تھا یہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس لیے لیے ان کو دیا اور کہ بنو ہاشم بنو مطلب کے جو ہے کیا کہتے ہیں دونوں کا آپس میں بہت قربت تھی اور ہر اعتبار سے تو اس لیے دونوں کو شامل کر کے ان کو دیا بنو مطلب کو دیا بنو ہاشم سے تو آپ وسلم تھے بنو مطلب کو بھی دیا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بنو مطلب کو آپ نے دیا بنو ہاشم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہاں ہاشمی خاندان سے آپ تھے مختلف خاندان کے کچھ لوگ اور تھے اور یہ نوفن اور عبد شمس یہ بھی تھے تو ان کا اعتراض یہ تھا یا ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے بنو مطلب کو دیا اور بنو نوفن اور بنو عبد شمس کو چھوڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ چونکہ بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ ہر اعتبار سے مدد میں تعاون میں ساتھ دینے میں یہ سب لوگ ساتھ میں تھے پہلے بھی اور آج بھی اسی وجہ سے ان کو ہم نے دیا اس سے رشتے بلکہ کیا کہتے ہیں اس سے تعاون اور مدد کی وجہ سے ہم نے ان کو دیا ہاں؟ یہ دونوں گویا کہ ایک ہی ہے اور آپ لوگ جو ہے اس میں نہیں آتے ہیں اس لیے کہہ کر کے ان کو جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن رافع رضی اللہ تعالی انہو انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث فقال ہے اس ح ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو زکوات کا مال وصول کرنے کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تو اس آدمی نے ابو رافع سے جو راوی حدیث ہے ابو رافع کو ابور رافع سے کہا کہ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے تو آپ کو بھی زکات کی اصولی کا معاوضہ ملے گا آپ کو بھی اس میں سے کچھ مل جائے گا یا کیا کہتے ہیں معاوضہ نہ صحیح لیکن کم از کم آپ کو بھی اس میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیں گے آپ کو بھی مل جائے گا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں جو ہے نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ یہاں تک کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھ لوں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ یہ فلاں صاحب جن کو آپ صدقہ کی وصول کرنے کے لیے زکات وصول کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں یہ مجھے اپنے ساتھ لینا لے جانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو بھی اس میں سے فائدہ پہنچ جائے گا یعنی آپ بھی اکٹھا کریں گے تو آپ کو بھی کچھ مل جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مول الق من انف قوم کا جو غلام ہوتا ہے وہ انہی کا فرد شمار ہوتا ہے وہ انہیں میں سے ہوتا ہے انہی میں سے ہوتا ہے اور ہمارے لیے صدقہ حلال زکات حلال نہیں ہے کیوں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ ابو رافع یہ اصل میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں اہل بیت میں آتے ہیں تو اہل بیت کا جو حکم ہوگا اہل بیت کے غلاموں کا بھی وہی حکم ہوگا ان کے لیے صدقہ کا حلال جیسے اہل بیت کے لیے حلال نہیں ہوگا ویسے ان کے غلاموں کے لیے بھی حلال نہیں ہوگا سمجھ گئے کہ نہیں جی ان کے غلاموں کے لیے بھی حلال نہیں ہوگا اس لیے ابو رافے کو جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر, عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تدبع نفسك رواه مسلم سالم بن عبد اللہ ابن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں سالم بن عبد اللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں یعنی عبد اللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں. سالم کون ہے سالم یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عل کے پوتے انہیں کا واقعہ ہے حرم میں تشریف رکھتے تھے بیٹھے ہوئے تھے سے تھا اور خان خاندان کا کوئی خلیفہ نام نہیں یاد ہے مجھے حرم عمرہ کرنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ اور رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہو رہا ہے تو انتظار کیا جب درس ختم ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں فلاں فلام خلیفہ ہوں اور آپ کی میں کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں مانگیے کیا مانگتے ہیں ہاں مانگیے کیا مانگتے ہیں میں خلیفہ ہوں بادشاہوں سے بن لیجیے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے سے مانگنا مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے اللہ کے گھر میں اللہ کے کسی بندے سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے خلیفہ خاموش انتظار کیا جب وہ فارغ ہو گئے اور حرم سے باہر نکل گئے پھر پیچھے پیچھے ہو لیا کہا اچھا اب تو بتائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں کچھ مانگیے مجھ سے تو انہوں نے کہا کہ تم دنیا دے سکتے ہو کہ دین دے سکتے ہو ہاں دنیا دے سکتے ہو کہ آخرت دے سکتے ہو تو اس نے کہا کہ بھائی میں آخرت تو نہیں دے سکتا ہوں دنیا ہی دے سکتا تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میں نے اللہ کے گھر میں اللہ سے دنیا نہیں مانگی ہے ہاں تو میں باہر کیسے اس سے ہاں کیسے دنیا مانگ سکتا اللہ کے گھر میں جب میں اللہ سے دنیا ہاں یہ کہا کہ جب میں اللہ سے دنیا نہیں مانگتا ما, مانگتا ہوں جو دنیا کا مالک ہے تو تم سے کیسے میں دنیا مانگوں گا ہاں, جبکہ تم دنیا کے مالک نہیں ہو دنیا کے مالک سے میں دنیا نہیں مانگتا ہوں تو تم سے کیا مانگوں کتنی بڑی بات ہے یہ. بہت اچھی چیز ہے ہم لوگوں کو اس طرح کی نصیحت کی باتیں یاد رکھنی چاہیے اپنی خودداری کا خیال رکھنا چاہیے اللہ کے لیے مانگنا ہو تو کوئی بات نہیں لیکن اپنے لیے آدمی خیال کرے کہ مانگ رہا ہے تو اس کی حالت مانگنے کی ہے کہ نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطیہ دیتے تھے ان کے کسی کام پر ان کی کسی بعض کیا کہتے ہیں روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدر کو نبی صلی اللہ علم جو ہے زکات کی اصولی کے لیے بھیجا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے کچھ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ کوئی فقیر ہو تو اس کو دے دیجیے مجھ سے زیادہ کوئی فقیر ہو تو اس کو دے دیجیے مجھ سے زیادہ حاجت مند کوئی ہو تو اس کو دے دیجیے یہ ایسی فتھی صاحب اکرام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے لے لو لے لو ہاں لے لو اس کو اپنے پاس رکھو اس کو اپنا مال بنا لو یا کم از کم جو ہے اس کو لے لو صدقہ کر دو تم لے لو یہ تم حق تم ہق رکھتے ہو اس کا اور جو مال تمہارے پاس بغیر مانگے ہوئے بغیر لالچ کے آ جائے ہاں ہدیے میں کوئی دے دے بغیر مانگے ہوئے اور بغیر لالچ کے تمہارے پاس آ جائے تو اس کو لے لو اور جو اس طرح سے نہ آئے یعنی بغیر مانگے ہوئے اور بغیر لالچ کے نہ آئے تم مانگو یا لالچ ہاں کوئی اس طرح کا مال نہ ہو فلا بیڑ ہو تو ایسے مال کے پیچھے نہ پڑو تم کہ کسی کے پاس مال ہے کوئی مالدار آدمی ہے تو اس کے پیچھے لگے ہو کہ کچھ فائدہ پہنچ جائے ہاں تو اپنے آپ کو ہاں اس کے پیچھے ایسے مال کے پیچھے نہ لگاؤ آج کا درس یہیں تک تمام ہوا اور ان شاء اللہ اخبار کو تعالیٰ اتفاق کی بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد کتاب السیاب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں ہاں اور خیال نہیں کیا کہ نہیں تو رمضان سے پہلے اس کو شروع کر دے زکوات کا بہرحال زکوات کے ابواب بھی رمضان سے بہت سارے بہت سارے ابوا ملے ہوئے ہیں تو ان شاء اللہ اخبار کو روزے کے مسائل ہم اب اگلے ہفتے سے شروع کریں گے اب تک ہم لوگوں نے کتاب الصلاح اور کتاب الزکات کتاب التہارا کتاب التحارا کتاب الصلاد کتاب الزکت تین کتابیں الحمدللہ پڑھ لی ہیں تقریباً کتنے دن ہو گئے شروع کیے سال صلی اللہ عالیہ نبینہ محمد علا علی و صابد نائن اور اعلان پہلے کرنا تھا